اللهم نور الله هو القفار والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد بن المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الصدق والصفا وما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله آمن بالله صدق الله مولا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا لوار سماد رسول سلادو سلامال كیا سی یا محول اللہ سلاد وسلام علیکم والا عالمی خاتمن معلذ سنی مسلمان پاؤ السلام علیکم ہم دو سنا درود ختم لمبیا لہت تحیت و سنا تو بعد آج رانا فریاد ہے خالق تعینات جلا ولا بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نتا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیا تو دائمی پناتا فرماوے گرامی جامع مسجد ہاضا کے اندر جناب میرے برادر حافظ قاری غلام حسین صاحب ہدا اللہ تعالی نے اج بھی محفل اپنے دوستان کے تاون منعقد کی اس محفل کا انوانزی شان ہے یوم رضا رضی اللہ تعالی عنہ رضا دے لفظ دے سن دیا لفظ رضا سندھ جناب نو اس شخصیت مبارکہ دا تصور ضرور آ گیا ہونا جکر خیر واسطے علاقے کے دوستان نے اس محفل نعقد کیتا ہے وہ شخصیت جنہ کا دین و ملت بھی ہے امام اہل سنت بھی ہے فاضلے بریلوی بھی ہے قسم شریف جناد امام احمد رضا ہے جناب دے ذکر خیر واسطے اس محفل منعقد کیتا گیا میں بندہ ناچیز کلی طور پہ کہ اتنا بڑی شخصیت دا جناب دے سامنے ذکر خیر کر سکا تاہ ان کی روحانیت تیے بات تو مستفیل ہو کے امیدوار الا تبارک وطالعہ اپنی وسیر احمد فقی حقیقت فامی اور آپ سرکار بے مقام مبارک نمجنے دی تو عطا اتا فرما ہوگا دوستوں اللہ تبارک و اطالا جل مجدہل کریم میں اپنی لا محدود حکمت عالیہ کے تحت حق کی کش مکش کا سلسلہ جاری فرمایا گل تک اور اللہ تعالی نے اپنی لا محدود حکمت آلیا کے تحت حق کو باطل بھی کش مکش کا سلسلہ جاری فرمایا ہوں ضرور سی کہ حق کی معرفت اور پہچان واسطے اللہ تبارک و تعالا اپنی مخلوق کی رہنمائی فرما حق دی مارفت واسطے رب رہنمائی جو فرمائی اس رہنمائی دا ظہور اللہ تبارک وا دے تعلق خاص والے بندیاں دی شکل ہے جڑے وقت مقرر تک انبیاء علحم السلام کا دے رہے اور انہ نے رہو کے خدا کی رہنمائی راہبری اور حق کی مارفت اور باطل تو نقاب کشائی کرنے کا پورا حق ادا کیت بعد جب نبوت کا سلسلہ آگے منقطع ہو گیا خالق کائنات نے مخلوق دی رہنمائی کا سلسلہ اولیائے کرام سپرد فرما دیتا جزیز ان شاء اللہ ال عزیز فرمان رسول دی روشنی دی اندر صلی اللہ علیہ وسلم امرت مسلمان اللہ دی مخلوق نق اور باطل دی تمیز اور معرفت دا فریضہ ادا کرنا ہے میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمانے والی شان دی روشنی دی اندر اے بات اپنی امت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق دی ہدایت دا ذمہ خود لیا ہوا یعنی امت مسلمان دی ہدایت دا اسی واسطے مسلمان، دیے، امت مسلمان نبی پاک سرکار دی مرہوما امت جویں ہمیشہ رہے گی یعنی تا قیامت قائم رہے گی اس طرح اس امت دے دہی ہے اور حق حقو باطل دا فرق اور امتیاز جیڑا ہے وہ بھی اللہ تبارکواد نے ہمیشہ قائم رکھنا ہے اگر سے اکثریت کسے پاسے ہوکھل لوے گی اور حق و باطل نڈ مڈ کر لیں گے اور حق باطل کی تمیز اور شعور اور فرق ختم کر لے تاہم ضرور امت اندر ایسے مقدس لوگ پیدا گے اور ہندو رہے جانا نو اللہ تبارک و تعالی حق و باطل دے امتیاز واسطے پیدا فرما اور اپنی مخلوق کی رہنمائی کا کو۔ حاصل کرنا ان فریضہ اللہ تعالا ادا کروا میرے آکا انامدار دلمانے دا علی شاہ نے سیاست کتابوں کے اندر موجود ہے سرکار نے فرمایا ان اللہ انتالا یا بہا تھو لال ہل امت آلہ رس کل من سنا تن میند الحا دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعلی گا اس امت واسطے صدیدی یا ہر سدی ابتدا چر سدی کے اخیر نا بندیا نازا کر د گے ان یہ حدیث ہے سیاستہ میں موجود ہے جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک اطالا دی واسطے بندے ضرور بھیجا کرے گا دوسری حدیس یہ حدیث ہے دے بارے مجد تازہ کرنے والا دین ہے درختان کے باغ کے رنگ بدل سبزے تو پیلے پی ج اسی طرح دین دے باغ کے اتر بھی یہ حالات آدھے گے ہر عروج کو زوال ہر زوال کو عروج یہ فطرت کائنات میں داخل ہے جب سورج چڑھتا ہے بڑی و تاب کے ساتھ پلو ہوتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں شام کے قریب زرد بھی پڑ جاتا ہے تو یہ زردی کائنات دی رگ رگ رب رچائی ہوئی ہمیشہ ایک حال پر رہے گا تو خالق کے تعینات ہی رہے گا اور رب تو یہ اروجو زوال آؤں گا رہے گا امتا دے خالی اسلام پہ نہیں ہر امت پہ آؤں گا کدی دب گئے کدھی چڑھ پائے تل کلیا مدا و لوہا بہن انا فرماتا ہے دنوں کو ہم بدلتے رہتے ہیں دن ایک جیسے رہے نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جدو دین دے, دے موسم خدا کا رنگ ظاہر و تعالی ایسے بندے تجے گا جڑے نبی پاک سرکار دے دین دے باغ عطا فرما دین دوسرے لفظوں میں آسان کر دینا دیان نے نو باطل نہ رڑا کے باطل نو بھی دی جھوٹ نچ سمجھا ہوں, دا ہے نو سمجھا ہوں دا ہے اپنے نفس کی دی خواہشات نو دین بنایا ہندا رواج جی چلد دیجی کلے نے حضور سرکار دے امتی ایسے ضرور پیدا ہندے رہنگ گے جڑے لکان گے دین جا تھی رواج بنا کلے جے وے جہاں مستفا کریم تتا کر کے سامنے یاد رکھنا کیونکہ پہلا فکر بدلتا پھر عمل بدلتا اندر فکر صحیح عمل ہمیشہ صحیح ہے جدو اندر سوچ دا کانٹا بدلتا ہے اس لیے عمل بندے دا تبدیل ہو دا ہے جدو سوچ اندر صحیح مسبت پیدا تے بندے کو عمل صحیح پیدا ہونے شروع ہو جاندے ہیں خود گل میری سمجھا جی تو ہن جہے دشمنان اسلام لوگ آتے نے ان کوشش ادھر سڈے نفس شیتانی ات کا نتیجہ اگو نکلتا کہ اصل لوگ نے دی نفسانی خواہشات کے مطابق سمجھ دین ٹالیا ہوں جی میں ساڈا نفس آخر گیا جے رواج کسرت بن گیا تو وحدہو لا شریق مولا سڈے فکر کے خانے نو خرابی تو بچاؤ کرنا کرنے تاکہ انہوں دی سوچ صحیح ہو جاوے مجدد پیدا فرما مجدد آن کے یاد رکھنا مجدد جہا ہے وہ عقیدے اور فکر دوجہ رکھد وہ آکھے گا تو تاری رکھ پگ رکھ باقی طرح اندر جی پیار بئی مان پیار ہوئے مجدد کا کام ہے انہیں اندر دل دے آڑ کے وٹ کٹ دینے جیڑا دل دے کھیت صاف نہیں کرتا جیڑا دل دے وٹ نہیں کٹا مجدد نہیں ہو سکتا پاوے لکھ داڑیاں سے پگا رکھا پہ میری گل نہیں سمجھی اور اتو یہ پتا لگا کہ اصا سال سو سال کے اخیر سال دی ابتدا چجد آئے گا تے سو سال دے درمیان آ رہے میرے ننگے جڑے بے لین کا پٹا ہی بھاؤ دین کا پٹا ہی تے اللہ تعالی نے اپنا بندہ پیدا کرنا ہے جیٹا پھر اٹھا دل سمجھ لگی اے تو موٹے چ لفظانا جی جی سمجھانا گور جی نا سمجھا نہیں تو فکر ہے نا اس واسطے کلندر اقبال اللہ آپ بھی اپنے وقت کے ایک مجدد تھے جنہوں نے مسلمانوں کے فکر کی اصلاح کی ہے ایک ایسا عظیم فکری انقلاب انہوں نے برپا کیا ہے کہ جب ہم اب سٹیج پر وہ انقلاب پیش کرتے ہیں تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جہے باطل لا رہے نے وہ دند ٹائم نے انہوں نے منہ بند ہو جان رہے یار چشتی تو اللہ میں اقبال نکل یہ گلا کرنا کہڑی رہا ہوتا رہا ہوسل گل یہ میں تین دس مجد کا کرد ہے کہ وہ ہمیشہ مسلمہ دے عقیدے نظریات اور فکر دی سلاح کرتا ہے سلاح کرد جن بھی ویخو گے اے ہوئی لوگ مجدد دین اپنا فریضہ ادا کرتے رہے ہمت مسلمان دے، فکر دے اطی سلا کرتے رہے عمل پھر آپ سیدا ہو جی سمجھ آئی کہ نہیں ہے میں مثال دے نا دل جہیں دلچے کہ رب دو عمل روے گا انہیں چیر کہ وہ بتانے کے اگے سجدے کرتا رہے گا جی دل لے چاہ جاوے رب ایکو ہے انہیں جھکنا بھی ہمیشہ ایک کو دے سامنے وہ دا عمل فاور بدل جاوے گا جدو جد کا کانچا تبدیل ہویا فکر بدلی نظریہ بدلیا عقیدہ صحیح ہویا ایک بندے دے اندر عقیدہ ایسا غلط ہے کہ اللہ دے ولی نے کچھ نہیں دے سکتے مثال دینا پیا دے ولی کچھ نہیں دے سکتے لاجمان باہر سے آنے نہ دربار سے جان دینا ہے نہ خود جانا ہے ان نے جناب اللہ مزاق بھی کرنا ہے کہنا ہے کچھ نہیں ان کو دے, دے سکتے جس کے دل تازیم ہے او لیا ہوقدہ صحیح لازمن بات اے تازیم ہے اور لیا عقیدہ رکھنے والا بندہ جہا ہے اعدا ادب بھی ظاہری طور ضرور کرے گا گل سمجھ کہ نہیں جدوج آ جائے تو سبحان اللہ تصا آخر سبحان تمید پیا جوڑنا اگلے موضوع کی خاطر میں روزانہ مسلسل تقریر سفر سویرے اپنے آج چھ سات بجے ہاں جی سفر کر کے میں وعدے مطابق جناب کے سامنے پہنچیا اس تمید نمجو گے تو اگلا موجود سمجھ آ جائے گا کیونکہ امام انقلاب جنا دنیا کائنات دے فکر دے اندر انقلاب برپا کیا وہ ذکر خیر پہ آو آو نو سمجھن واسطے پھر ظاہر پہلا کوئی سفائی تو کرنی ہے نا جی کوئی ابتدا کوئی پیڑ بڑا پینا پجابی چکھا گے پیڑ بڑا کے پھر ہی گل کے میدان سٹا گے تو کملی والے سرکار نے فرمایا ہے سدی ابتدا یا اخیر راجتما ابتدا ہی ہوں آخر دونیں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا میری امت واسطے اور بخ... اب ماجہ ماجا شریف کی حدیث یہ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یغرسو فی ہاد الامت غرسن یستعملو سن یس حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تالا میری اس امت کے اندر ایسے پودے لاوگا گا نے اپنے دین واسطے استعمال فرما تالا یگرے سوفی ہا زل امت گر سن یس تم ملو مفی تو ذرا گونج پی جائے سبحان اللہ میرے میرا نامدار نے فرمایا اللہ ٹالا اس امت کے اندر ایسے پودے ضرور لاوے گا بے شک ایسے پودے لاوے گا جنہوں نے اپنی طاق اپنی فرما برداری اپنے دین اپنے حق دینے اندر استعمال فرماوے گا اللہ بندیا دیاب کملی والے سرکار دی امت جہی ہے وہ تباہ برباد نہیں ہو سکتی حضور دی امت خدا دی قسم کرکیا سفاستی تو نہیں مٹ سکتی لکھ سپر پاور زور لوندیاں رح میرے کملی والے سرکار دی امت دے بوٹے نوٹ نو نہیں سکتے کیونکہ یہ بوٹا رب لا والا ہے uh. فرما میرے کملی والے آپ نے فرمایا ہوں. اللہ بوٹے لاؤ والا ہے مارا. کو؟ مارا. کون بوٹے لاؤن آ جڑا بوٹا رب لاوے جہا پٹے اتیا جائے گا ان کی جرا چی ہلو رب بوٹا لاوے دکھ پٹ لو میری نظر ایسا پہلوان ہالے کر کوئی نہیں بنیا جہا مستفا کریم دی امت دا بوٹا پت لو کلندر اقبال تا فرما ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے روشن خدا کرے جب شکوای اقبال فرما نے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے اے مسلمان نائک املی والے دے امت یا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے ان کا تو نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے نشائ میں کو تعلق نہیں پی رب نی دیر لگتی دی؟ اس <laughs> <آل laughs> لگ دی؟ دی آخر کن بن جا کی بڑ جا ابو جال کے بھی بڑ جا کی دیر لگنی ہے وہ تو کن آکھن کی دیر آخر بھی اس کی ہے اس کے کن کہنے کے ارادے کا تعلق جب چیز کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ چیز موجود ہو جاتی ہے شہود میں آ جاتی ہے وہ کل بھی نہیں کہتا کل کہنے کا ارادہ جو ہوتا ہے اس کا تعلق جب کسی شہر سے ہو جاتا ہے تو وہ چیز موجود ہو جاتی ہے اس واسطے اے بوٹے جڑے رب لاؤ اور لیا درویگ توجہ فرماؤ تینو میں نو پیدا کرنے والا بھی رب بھی ہے مگر یاد رکھ لیں کئی بوٹے ایسے ہوں نے جنہ نو مالی ہر ویل اپنی نگاہ وچ چ رکھدہ گل سمجھ فصل بیج کے آ نے ہر فصل ہر فصل نگاہر والا مالک ہر وی نگاہ رکھتا ہے خدا کی قسم کر مخلوق ساری پیدا ہوتا ہے مگر کئی کئی ایسے بوٹے آدھے جی ہر ویلے نگاہ کی تربیت سونا آل فرمایا وسطانہ اتوکا لینا یا ذرا گونج پی جائے سبحان لڑا کستیاں چھڈ دو ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ خدا ویا بندیا خدا کرے کریلا تینوں مینو جاگنا نصیب فرما دے ادھر ویخ جناب جی اللہ سونا کئی بوٹیا اپنی نگاہ جناب بیڑے کشتیاں بن نے مگر اس بیڑے تو قربان حضرت جت نے بڑھایا اللہ نے فرمایا نو بیڑا تیار کر سڈیا دے نظر رکھ کے بیڑا بنا کی مطلب جیڑے بےڑے رکھ بناوا گا گا میرا کدی ڈب سکے گا نہیں اللہ دیا بندہ اسی طرح پودے بھی اسی طرح انسان بھی اللہ فرما کر نفسی حضرت رب نے فرمایا میں تینو اپنے لئے بنایا ہے میں تین اپنے لئے بنایا ہے کوئی جناب دکان واسے بنیائی کوئی کسی کام آستے کوئی کسی کام کرتا ہے پی رب دے کئی بندے جب نے اپنا جناب جی کائنات کسی اور کم لائی نہیں تیرا کم ہے تکان سلائی سڈے پاسے کچلائی تیکھی جا اصا تینوں وی جانے تھا دیا بندہ باطل دا جدو تسلط ہوا جدو اگریزوں کا دورے حکومت اس ملک دے اوتے ہویا پوری دنیا دے برطانیہ دا راج ہر پاسے ہوا کافرا دا کم کا ہے جدو دھرتی رکھ دے اوتے قدم رکھتے نے ان فنے فساد کرنے نے لکان فرقیا ونڈ لینا آ جے نے ونڈ کے رکھا ہویا سی قرآن فرما واجالا واجالا واجہ والا شاہ جی آپ بیٹھے جی جہلا اللہ شلہ فرمود فراؤن نے لوگوں کئی فرقے میں ونڈیا ہویا سی کنڈیا سی بولو تو صحیح نہ فراؤن نے مولوی نہیں گل سمجھا جی پہلا فرون بئیمان ہوتا ہے بعد مال بھی بےمان ہوتا ہے پہلا بےمان فرون ہوتا ہے پھر وہ پیچھے کئی ٹکڑے گھنٹہ گھر کی پوجا پاٹ کرنے والے پھر دے پیچھے بےمان ہو جاندے نہیں. کیونکہ شبہات دو قسم کے ہوتے ہیں یاد رکھنا فتنے دو قسم کے ہیں ایک فتنہ ہے شبہات ایک فتنہ ہے شہبات پہلا خواہشات نفس کا خطنا اٹھا ہے پھر دین کے اندر شک شبے فطرنے اٹھ کلو جہاں بندہ اپنے نفس کے خواہشات کے قابل ہو جاتا ہے وہ ہر فتنے تو ہمیشہ معفوی قسم کر گیا اصل ایس بائیمان کا کام ہوں جا اندر پیا جے جہا بندہ ادر تے قابو پا جاندا ہے نا ہر فتنے تو ہمیشہ محفوظ ہو جائے وہ دشمن جی جنہیں یہودیاں کے بہادر بنایا دشمن کے اندر جڑا پیا نے گل سمجھا نہیں ارور سرکار کی امترا بڑے امرتبان اللہ علیہ تو اس واسطے پاک رہے کہ شہوات شہباد وچ پیدا نہ ہو سکیا ان خیشات ختم سن اونا دا ہر کم مولا اے کہنا دی رضا دی کوئی ایک نقصانیت اور خاحش نفسرت ملاوٹ نہیں سی اس واسطے میرے آقا آکا امامدار صاحب ہر ایک صاحب سرا اور توجہ رکھنا جدو جناب جی کافر نے پیر رکھے فرقے بن گئے گروہ بن گئے فتنہ شہبات بھی اٹھ خلے فتنا شہبات بھی پیدا ہو گئے تھا تھا پہ جناب فساد کا سلسلہ جاری ہو گیا اللہ واد شریک مولا نے جڑا دی زبان سے فرمایا کراگا محبوبہ تازہ کرنے کی خاطر ایسے بندے سدی اب اللہ بھیجا کردولا شریک مولا نے کسی جگہ تے امام احمد رضا پیدا کیتا کسے جگہ تے سید مہر علی شاگر پیدا کیتا پہ کسی پرسوں آواز پہ آؤں حضور ہمارے درمیان نبی پاک اور ہمارے درمیان فرق نہیں کسے جگہ تو جناب لی جی آواز اٹھ لی ہے پڑھائی نوزب اللہ مسلمانوں کو انگریزوں کی تابے داری فرما برداری اور ان کی اتباع کرنا ہوگی تاکہ یہ ترقی حاصل کر سکیں ایسے ایسے فتنے تھا, تھا تو کسی جگہ تو تحریک کے نجدیت کسی جگہ تو تحریک علی گڑھ تحریک کے جدید تعلیم پیدا ہو گئی صدقے جام امام اہل سنت تو اور صوفیاء کرام تو اولیاء کرام تو جنہ دے قلب و نظر رابطہ مولا دردا ہے ہر پاس انیری رات سی اللہ, حضرت فاضل رضی اللہ تعالیٰ جنہ دا ذکر خیر کرنے واسطے کٹے ہوئے آپ سرکار نے ایک نظم در نقشہ سارا چکیا ہے آپ فرما نے سونا جنگل رات سائی بد نامی داڑیاں رکھ لی کئی برابر داڑی سی جنہوں سر سید احمد خاں آخرے سن برابردار کئی جناب سہے ایسے جڑے روپ تو میاں شور ربانی رحمت اللہ سرکار تو اللہ سونے نے سدیو ابتدا اور سدی اخیل پیدا فرمایا جہی امر مسلمانات کا چان کر د سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے تین پتا ہے مڑ چور جو بن جا راکا تو اس کی کرنا ہوں اندر جی تال بنیا پیا جا چور راکے بن تو مر یہ کرنے ہوں چور چوکیداری کرے تو پھر اوی کر جی میں تیرے سڈے بنیا پیا اور چوکیدار خوش ہو کے میں گیا سو گیا پر جہے آن دے جگاو والے ہوں اصا ان والے والوں بھی اج بھی لڑنے اس ویلے بھی لڑتے سن ہوئی شکوہ کیتا ہے آ فرما نے آلنا ججلا پرے لاکھوں جمائی انگڑائی آخ ملنا اٹھے نا بندہ یار کیوں اٹھا میں چٹ پی آرام کر سی کمرے ستا ہوگا ٹھنڈی نیل چوکیدار آئے وہ بےلی آ جان دوں پیا نہیں گردوار جنجلا پر لاکھوں جمائی انگلائی نام پر اٹھنے کے اٹھنا بھی کچھ گلی ہے پہنو آخیے اٹھو تو لڑنا کود کے پہنا کی گل ہے اٹھنا بھی آخرا کسی نے گھر یہ کوئی من جسے آخو اتو جان تو لڑ پہ وہ تو بد وقت کوئی ہو سکتا ہے اے کوئی گھر منہ تو نہیں سو گیا تین تینوں آ دشمن لوٹ رہا ہے تر جان اور بھی اتنے آئے دہشت گردی فساد پاؤ فرقے والی فلائی کرے ساری تباہی کیباہی کی, کھڑا. جانے جائے ساری کی کھڑا خدا لو لال شریف کی صدقے ادر امام اہل سنت رضی اللہ سرکار دو گونج کیا سبحان اللہ نے جناب دونوں تحریان دا مقابلہ کیتا ہو. ہر دو، ہر فتنے دا مقابلہ امام اہل سنت نے کی فکر اجاگر کی ویک لمے چوڑیا والے کہڑے پاس نے یہ نہ ویخ لمیاں دہڑیاں والے کہڑے پسے نے یہ نہ ویخ آ بہتے کہڑے پاس نے آدرت نے ایک ہی گل وی پیغامے مستفا کہڑے پاس وے کے کہڑے پاسے ہوئے اللہ حضرت نے ہمیشہ ہاتھ نہیں ساتھ درد خدا انہوں دے کے بھیجا سرد سی, سی میرے نبی دین نو تازہ کر آجے اللہ <سؤال> تبارک ہو یہ سدنے اٹھے آلہ جاوا جنہ نے مسلمان ہی اس کھولی آخر رب سولہ سارے سارے رب دے بارے یہ دھبے لاگے وہ تین سارا کچھ لیا کے سامنے نہیں رکھ سکتا وہ تو فرال حضرت دی قلم یا زبان دا اعجاز سی کہ بیان کر جب چل پہ تو سمندر بنا جس جسم تو آ گئے ہو سکے بٹھا دیے بٹھا دے سکا دینا مرد خدا دا آپ نے سبحان سبو کل مقبو کتاب لکھی جس سے آپ نے وضاحت فرمائی اور دھجیاں اڑا دیو بات عقیدے دیا جیڑا اٹھا سی کہ رب جھوٹ بول سکتا ہے اللہ فلاں کام نوز بلّہ کر سکتا ہے اللہ ظلم کر سکتا ہے جی یہ تمام چیزیں اعلیٰ حضرت فضل بریلویر اللہ تعالیٰ ہو سرکار نے وضاحت فرمائی اس کتاب کا نام یہ رکھا ہے جھوٹ والے ایپ تو پاکزات پاکی جھوٹ والے ایپ تو پاکزات پاکی فرمایا یہ تمہارا خدا ہوگا جو جھوٹھ بول سکتا ہو ہمارا خدا وہ ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے جھوٹ کا دور کا بھی تعلق اسات کے ساتھ نہیں ہے ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے ہر عیب سے انہیں ایمان نال دسنا یہ دین باطل داخل ہون لگا جھوٹ بچاؤ لگا ایمام میل سنت بن لا دتا اپنا ادا کر دیتا اور قربان جاو جو فر فیصلہ امام احمد رضا کا سی وہی فیصلہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹر والے کا جب ایسے مسئلے دے کے اتنازرا ہوا بہاول پر ریاست دے اندر نواب بہاول پور نے منازرا منعقد کرایا اس منازرے دے اندر سارے سجنا رکھا گیا سی خاجہ غلام فرید کوٹ بچن والے سن اس مناظرے دے اندر آپ سرکار نے دستخط کیتے فرمایا میرا عقیدہ فقیر بے ہوئی اللہ تعالی ہر عیب تو پاک ہے ہر ایب کو پا کے ذرا غور نال سمجھنا اگر وہ داد پڑھنی ہوئے حقیقت حال پڑھنی ہوئے تو اس کتاب دا نام اے تقدیسل وکیل بازار مہیا ہے اس پاک ذات دی پاکی کا اس سچ بیان کیتا گیا ہے اگر جناب اوہیت علاوہ نبوت اور رسالت دے اندر چھ میں گوئی ہون لگ پیا خدا دی قسم کر گیا انہیں سنیا ایک گل میری سمجھ لے مسلمانوں کے اندر پہلو فرقے رہے مگر کملی والے آقا دی ذات دے بارے کسے اختلاف نہیں سی ہر اتفاقی بھاوے بلے تہمیا سی باوے کوئی سی ہر ایک دتفال نبی پاک سکار شان دکرار سارے رکھتے سن کملی والے سرکار بارے کسی نے جناب یہو کوئی غلط نفر نہیں سی بولیا جناب سرکار کی تازیم علمت شان در مخل ہو گئے بات زمانہ اگریزاں کے تسلط تو بعد پیدا ہوا جس کے اندر نبی پاک سرکار دارے دا غلط نظریات اٹھنے شروع ہو گئے ال بریلوی رضی اللہ تعالی سرکار نے اس میدان کے اندر بھی جدو لگوٹا کس کے آ گئے جان پے کمڑی والے شاندر وغا دیتے حالت پھر آپ کے رگ رگی نا آلہ حضرت کا پہلو جڑا دنیا کیروف عالم ہے مشہور ہے او اس کے رس حالت آپ سرکار دی شخصیت جہی نا گل میری سمجھا نہیں میں ایک ہوں ایک ہوں حق دی پچھا کرنی بندیاں بندیا بندے دی پچھا کرنی حق دینا میری گل تر ہوگی بہت جو ہے نا جی ذہن ہوں نے دو قسم دے ایک دیکھتے ہیں پہلے بندے کو پھر دیکھتے ہیں حق کو ایک ذہن وہ ہوتا ہے پہلا جہا پہلے ویخ دق نا بندے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں علی ملت فرمایا اچے لوگ ہوندے نے جہ پہلا حق ویخ بعد بندیا نو ویک حق ویخ کے حق دا کنڈا چکن ہر کسے نو تو جڑا اس حق دے آ جائے پورا انو من ل جڑا نہ اترے انڈ دین, دین مسلمان کا بن جائے تو بیڑا پار ہو جائے قدم کر گیا نتوجہ رکھ اجکل شخصیت پرستی سڑک بنے آخر آئی یہ یودیاں کی طرفوں آئی کلی ہے, ہے. اس قوم کے اندر یوی سن جڑے اپنے ان ویلونی شروع کر دی جا دین نو مروڑ توڑ کے پیش کیا دے ہر حکم نو دین سمجھ لیا مگر جہاں مومن اندر یاد رکھنا او کسے دے حکم نو دین نہیں بنا دیے دا دین قدلی والے بنا دا اے جزور دنک جنوب اپنا مسلمان حق والا تسلیم کرتا ہے راہ تسلیم سرکار ہے فقیر پہلا اقرار نہیں پہلا حق نمجی ہے پھر آپ حضرت نیک میں پہلا حق نیک اور جا حق ایک گل میری دن رکھو حق مومن جڑا ہوں نا مومن سچا اللہ تعالی اس دے دل دے اندر اس دی فطرت دے خمیر دے رکھ سکتا ہے حق دی پہچان مومن کے خمیر ہوں جڑا حق باطل سامنے آوے تمیز نہ کر سکے سمجھ مان خالی ہے بیچارہ میں مثال دینا گڈیا ویسدو انہوں کے اگے دو بتیاں لگی ہودے واسطے اگریز لائی ٹوئے ٹے اگو آنے والی شہ لگا ہے ایكسیڈینٹ نہ ہوگا گل سمجھا میں جی اگریز دے گی اگے بتی لگی خری ہے نا تو دو بتیاں تیار سامنے نے اکان والیا لائیا نے کافر منافق مسلم ہر ایک دے لیکن دو بتیاں ایسا نے جڑیا دل چلا ہے تو صرف مومن کے دل چ لا ہے وہ دو بتیاں اللہ قرآن فرما والا رات امل اب سارو مل آل کو سینے دے گئے خدای قسم کر کے آنا ربدی مارکا ونا وہی جا جدا دل والا نبی جا دل نہیں ویخ سکتا باطل کا فرق نہیں کر سکتا بندہ نبی مولہ دی مار گا موٹر اکھا رکھتا ہوا نبی سمجھ اور رکھا مسلم جب بندہ سمجھ آدھا ہے جی اسے اکھا اتلیاں بند ہوتی نے کہ بولو نا بند پھر سویرے اٹھ لو تی آخدو یار ہاتھ ہی میں دیکھا مینو مدینہ نظر آیا کوئی آدر رات میں سلطان رائی نظر آیا جی وہ جی فرشتے جیو جی گل سمجھا نہیں جی جلو ہو سابا ہوتی فلم ویخ کے ستا ہے تو کوئی مال نظر آنا جے رات کملی والے سرکار کا نکرے توبہ کر کے ستا ہے تو اللہ تعالی خیر دیا خابا دکھا لے گا گل نہیں سمجھ لگی سوترا کے میں سو جاؤں مستفا کہے کہتے میں سو جاؤں صفا کہے تو کہتے میں سو جاؤں یا کہے کہتے کھلے کہتے کہتے کہتے سلے اللہ جگ او میں مارا ویخیا کہڑی شہیا اکان بند سن مر کہ شہ پیا وے نہ مر مریا تیری دلوالی نے جدو اتلیاں بند ہو گئی نے وہ دلوالیاں کھل گئی وہ پیا وے نا, نا تو پھر وہی اکان نہیں جڑیاں حق باطل دا فرق رکھدیاں وہ <تصفح> اکھا روشن ہو جانی مان ان میں آ جائے تو پھر انہوں اکھان نے دسنا ہوں ہک باطل ہے آج کل شخصیت پرستی کا دور ہے اقبال فریاد کر اٹھا ہے آج کے لیڈروں کو اقبال کہتا ہے بت کیا کہتا ہے بت تے اونا دے پیچھے جہے مختین چل رہے انہوں آخد یہ بت پرست ہیں یہ جماعتوں کی آستینوں میں بت چھپے ہوئے ہیں اقبال فرماتے ہیں اگرچ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگر بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی جماعت کی آس تھی میں مجھے ہے حکم میں لا الہ الا اللہ ارباب مندو ملا اللہ اللہ فرماتا ہے یہودیوں نے رب کو چھوڑ کر اور رب بنا لیے حضرت حزیفہ حضور صحابی نے اس آیت کی تفصیل لکھتے نے فرمایا اس آیت کا مطلب نہیں کہ انہوں خدا ہی سمجھ لیا سی اپنے وڈیا نا فرمایا اس کا مطلب یہودیاں جنہوں نے راہبر لیڈر بنایا ہویا سی نا دی اللہ دی نہ فرمانی میں تابے داری کرتے سن آخنا حرام خا ناجائز کرتے آخرا جی ہمارے مرکز کا آڈر ہے نہیں سمجھ لگی او <تصفح> <تصفح> نہ جو آخر انہیں بت پرستان میں آخرا ہے مرکز کا آڈر ہے ماننا پڑے گا خدا دی قسم کر کے آنا مومن کسی مرکز کے آڈر کا پابند نہیں ہوتا مومن صرف اور صرف بہ دہلا شریف اور مستفا کے حکم کا تابع ہے اور پیغام سونے اکبر, اکبر فرمایا جب صدیق اکبر خلا فرسالی آپ نے فرمایا بہلی جی میں کملی والے دے طریقے کے چلا میری پیروی کرے آجے جو حضور دار چھ دیا میرے سیدا کر دیا جی فک جی میںڑا چلا تو مینو کی کرنا ہے بولو تو سہی رہا کون آخ دے اچھا تے صدیق اکبر فرمان دے نے میرے وات کٹ دے, دے لیڈر دے وات نہیں نکل سکتے آج کا قائد ملک مل جو کا کشش کے ساتھ قائد ہے یہ اتنا ظلم کر رہا ہے کہ جو مرضی کرے حضور شریعت شریتیاں دریا اڑاوے یہ موروی رہ بے قوم آ ہم اس کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں میں کہتا ہوں ہر جھنڈے کو سلام کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا مومن وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ مستفی کے جھنڈے کو سلام کرتا ہے ہر جھنڈے کو سلام ہر تابوت کے ساتھ یا حسین کرنے والا یہ کہتا میں مسلمان ہوں نہ کلندر اقبال فرمایا اللہ حکم کیتا کیا فرشتے فرشت جاؤ یا اللہ کی فرمایا انا انہ دے مسجد دے چراغ گل کر انا مسلم دیا مسجد دے دیوے گل کر دو یا اللہ کیوں حق کہ بس ج سنمارا بتباؤ ہکرا بس جودے جنمارا بتاؤ تھے بہتر ہے چراغ ہر مودے ہوا کہ کیسے مسلمان جڑے ادھر مینو سجا بھی کر لیں ادھر بتانا تلاف بھی کر دے لے مہا بے غیرت نہیں چاہیے مینوت من چاہیے جڑا صرف میرے اگے چکن مانا ہو حکم سے چلے تھے میرے دے گل من صرف میری خدا کی قسم کر کے آنا در ویخ اللہ دی اطاعت اللہ کے حکم مننا اے مومن دائی ماحول ہے جڑا سا رسول کی تات کرنے اس واسطے کرنے ہیں اللہ فرما ہے یہ کرو یہ تات میری تات جل نہیں سمجھ لگی اللہ فرما نہیں رسول فکر جنہیں میرے رسول دا حکم منیا ہے انہیں میرے منیا کیونکہ توحید کی قسمیں ہے بات سمجھنا ایک ہے توحید فات ایک ذات خدا دی مننا دوسری ذات خدا دی خدا دوسرا نہ مننا دوسرا توحید ففات رب والیاں سفتیں صرف اکو ذات خدا میں سمجھنا اور کسے کا سکہ نہ سمجھنا توحید فلفال اے سمجھنا حقیقت میں کام حقیقت میں کرنے والا ایک ہے ساری کھدائی کو چلانے والا یہ ہے توحید فل افال ایک ہے توحید فل عبادت کہ عبادت میں مستحق اکو ذات ہے اور کوئی نہیں اور پنجویں توحید فل اطاحت کے فرما برداری اکو بھی کرنی ہے یا ان کی کرنی جما برداری کرنے دی حق نے اجازت دیتی جل سمجھا قسم خدا دی کسی دی اطاعت مستقل نہیں ہو سکتی مخلوق جہی دی اطاعت کیتی جائے گی اس واسطے کہ اتے اجازت مثلا باپ دی اطاعت جائز کام مجھ. اللہ اجازت بخشی ولیاں دی اطاعت دی اجازت حکم رب کا جتھے اجازت نہیں ہوگی زمانے بھر کا روس کتن مشہور آنکھے رسول دی نافرمانی کر کرنا جائز نہیں ہو معلوم ہو گل سمجھا نہیں ہوں جہا مومے نے انہیں پہلا ہاتھ حق نیک بعد شخصیت نیکنا ہے خدا دی قسم کر کے آنا پڑے میں پڑا پیر پیر رسول اللہ اندر کوئی پیر جی سا وا پیر کملی والا ہے میں حیران نا اگلے دن میں کسے بندے دسیا بڑے سیکا بندے نے ایک جماعت آئی داتا دربار سرکار پہ اس موقع دے تے ان آن کے جناب اوے بچوں دا ارادہ ہوا جہے ان سب بھی اصل داتا سرکار دے دربار دے دودھ دو دی سبیل کو دودھ تو دو پی لئیے لیجیے امیر اگوں آخیا خبردار مرکز کی طرف سے اجازت نہیں ہے <تصفح> میری مراد امام اہل سنت کے مخالفین کی جماعت نہیں وہ جماعت ہے جن کو سنی کہتے ہیں سر پہ امام سبز رکھتے ہیں سبز امام والوں کو امیر کی طرف سے داتا صاحب کے دودھ کی سبیل سے دودھ پینے کی اجازت نہیں ملی تو دودھ پینا ان پر حرام ہاں ہو گیا ہے اور میں کہتا ہوں کہیں یہی سلسلہ بڑھتا نہ جائے کیا ہو گیا ہے مرکز کی طرف سے آدر نہیں تو دودھ داتا کا بند مرکز کی طرف سے آڈر نہیں تو ماں کا دودھ بند اے تو پھر سلسلہ چل چند مرکز کی طرف سے اجازت نہیں, نہیں تو حضور کی شریعت کی بات نہ کرنا آپ جو بات کرتے ہیں ہے تو کال کے مطابق لیکن اگر اجازت مرکز سے نہیں میں کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا جو کسی کے آرڈر کا ایسا پابند ہو مومن وہی ہوتا ہے جو صرف حکم میں مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے گل سمجھ آئی نے راست میں سبھا لیک کریے بت توڑنے لے پہ نہیں مال جو آتا ہے مجھے ہے حکم لا الہ الا ایل اللہ یہ پھر نعرا مارنا ہی سانو پیڈا یہ نعرا مارا گے تو بت دے, دے جان گے پھر توحید قائم گی پھر نبی پاک سرکار دی علمت سارے دل دماغے آئے گی <تصفيق> خدا بات شریف کی جاؤ جماعتوں میرے امام علیہ سنت فاضلے بریلویروں کی اللہ تعالیٰ بارے میں دس دینا ہاں جی میں حوالہ سابت کر دینا میرے امام اہل سنت نے کوئی تنظیم نہیں سنائی کوئی جماعت نہیں سی بڑھائی آپ اپنے آپ کو صرف سننی کہہ سن کوئی اپنےمی جڑے نے پہچان واسطے آخر شروع کر ہے مگر امام اہل سنت نے کوئی تنظیم جماعت سکا نہیں جی بناؤ امامے اہل سنت دا کوئی مذہب سی ای جماعت ایسا سنیا قربان سنت پہ لاکو سلام میرے اللہ حدرت کا قربان جانا خدا دی قسم کر گیا آنا آپ نے نہیں فرمایا مینو فلانے پیار ہے تینوں فلانے پیار ہے حضرت نے ہمیشہ ایک ہی نعرا مارا ہے مینو آخر پیار اسے اللہ حضرت عظیم البرکت پامے تن, تن عمر تے خدا کی قسم جا شیر خدا دا کلا پوری جماعت جیڑا حق دے حقم رن والا ہوگی سلطان پر لکھی دم ایک دے مارے मर देखे दे पिछे असी जन्म गवाया अते चोर बड़े दर दर दे جڑے محرم نہیں سر دیں او کیوں دکے ون بہو جڑے طالب سچے ڈر دے نہ کسے حاکم تو ڈرن والا نہ کسے بادشاہ تو ڈرن والا احتجا کا ڈر رکھن والا جب عشق رسالت آ جائے ساری خدائی مٹی سوا بن جاندی ہے کسے دی پرواہ نہیں دے دیتی قربان جاوا رول درلوی ربی اللہ تعالیٰ تو اے بے خوف مرد خدا دے برطانیہ دا دور حکومت جی دور سورج نہیں پیا دوب دا آلہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اپنی زبان نار بھی مخالفت اپنی قلمفت تحریر مخالفت پہ پیک کرتے زبان نار مخالفت پہ پیک کرتے ہر وقت مخالفت کا درس دے رہے ہیں کملی والے بھی موافقت کا درس دے رہے کیوں میری گل سمجھا جی جب اشکا جائے نا محبت آ جائے کسی کے بارے دو سفت ضرور آ جاشوک دشمنوں دشمنی ضرور آ جائے گی جب محبت آئے گی محبوب کے دشمنوں کا ویر کر بولو آ نہیں ایمان دسوے رشتے دار دا کوئی دشمن ہو دشمنی تل ہے کہ نہیں ہوندی تو پھر آکا نام دار دا جگہ دشمن ہو جا جانا رکھی پھر گیا سمجھ لا جھوٹا ہے. بولو کی ہوشکے دعوے کرے لکھ جناب جی اپنے جناب قطبے بینرش کے بینر سالم چھاپے جنہ چر نبی گا او چر کملی والے تعلق ہو سکتا نہیں احمد دن فرما دشمنے ارے دشمن بسی بشیدت کی یہ دو سے کیا مرغت ر میں جائے یا رسول اللہ کی کسرت کی دشمنا لگڑا پٹ کے رکھ اللہ فرماؤں منافکا دی نشانی ہے اللہ وینا جتنا فری مزا نہیں آیا گوج پہ جائے اللہ شرما منافق بھی نشانی ہے سرا یاری لاگ گا کہیں دقیر تین نشانی دسی جانے پیا اکھان بند کر کے ہاتھ سر رکھ لوگوں جنہوں ویخے امریکہ یار سمجھنا بھی پکا منافق ہونا کی ہونا ہے جنوب ویٹے دا یار ان پکا منافق سمجھی جا سونے دا کا آشک گا او دو دھڑے نہیں رکھے گا آشک دھڑے دو نا جی سیا دو ترات لکھنے والا کبھی کامیاب ہوں یہ دل اللہ فرما میں دل سینے دو نہیں رکھے میںکو دل رکھا کی مطلب جل ایک نا تو ان فسر بھی لگنا ایک دل آجا محمد یارو فری فرماؤں گا پٹا شرک سارا دئی ک دی پار سارا ایک دل کے دل ربا بنا کھڑا بلکہ اللہ میں اقبال نوچے تو وہ تو اور گل کر گیا وہ یا رسول اللہ میں تاریر کے دل دا مطالعہ ہے انہ کی دل کی کتاب میں پڑھیے یار رسول اللہ میں اس نتیجے پہنچیا یہاں کو دل ہے پر دل ربا کوئی نہیں دل رکھتے نہیں پر دلدار نہیں رکھ رہے جنوں دل دے کسی کا دل فیکٹری والے پاس پیا کسی کا بڈی والے پاس پیا کسی کا گڑی وی پیا کسی کا یورپ پیا کسی کا واشنگٹن پیا کسی کا کسی پاس پیا کملی والے آ جانا دل بندے پہل پہ ان مسلمان کا دے وہ پار ہو جاتا دل بھی ایک ہو گئے دل دار مدیلے والا ایک اللہ حالت غیرت تو کے جا آسے نہیں مند نے ایسے کی ہاں <سؤال> آج کل بغیرت عاشق ہے نہیں پرنا عاشق نہیں عاشق بے گیرت نہیں ہو سکتا عاشق آشک غیرت ہوتا ہے کلا حضرت گیرت کا اندازہ لگا جمعہ کی ہاں جمعے کی اذان سانی دوسری اذان کا مسئلہ اٹھا بریلوی میں کچھ لوگ مخالف ہو گئے انہوں نے جا کر اس دوران کچہری و رت کر کیس کر دیتا امام اہل سنت واسطے گرفتاری کا سمن جاری ہویا ہوا اس کو کچہری میں پیش کیا جائے امام اہل سنت نے فرمایا یہ مصطفیٰ کی کچہری میں رہنے والا ہے کسی غیر کی کچہری میں نہیں آ سکتا کدا کی قسم کر کے آنا سرکار دے مریدین کا ہلکا بڑا وسیع موتا کبیر متوسلین کا حلقہ بہت وسیع تھا جب میں لفیر اکٹھا ہو گیا بیلی کے گلی کوچے کھا گئے انہوں نے کہا پہلے ہماری جان لیں گے بعد میں آلہ حضرت تک ہاتھ پہنچے گا گورنمنٹ کو کیس واپس لینا پڑا آپ نے فرمایا الحمدللہ دشمن کی کچہری میں پیش کیوں ہو شیر ربانی نام سنیا نے کیونکہ بلی جی ہوا بولی سارے ہوں کیونکہ انہوں کی زبان سے بولنے والا تے. بولن ایک مربولی کرنی گل سمجھا نہیں تو وہ جناب جی اللہ حضرت شیر ربانی املاح تالان سکارے قربان جاو مکان شریف اپنے داتے پیران دے پیران کے کول تشریف لے گئے دا پیر کے دربار سے تو صاحبزادے آپس لڑے کھڑے سر میاں شیر ربانی نے فرمایا صاحبزادہ صاحب تمہارے دربار والے بزرگ تمہارے ختم درود پر راضی نہیں ہوں گے تم جو عرص کراتے ہوئے اس عرص پر راضی نہیں ہوں گے آپس کے اختلافات چھوڑو تاکہ تمہیں انگریز کی کچہریوں میں نہ جانا پڑے کیونکہ جو وہاں جاتا ہے اس کا ایمان زور ہو جاتا ہے یہ آلہ حضرت شیر ربانی کا فیصلہ ہے بلکہ کائنات کا فیصلہ ہے غیرت نہیں رکھتے سن ملکا وکٹوریا کا اس وقت دور سی گل سمجھ آ جائے کہ ایک ڈا ڈا ڈا لگ نا ٹکٹ لگتی حضرت غیرت مند سن ٹکٹ پٹھی دے سن تاکہ پٹھی ہو جائے جب کی کو خط لکھنا نا تے خط دا پتا الٹے پاس لکھنا تاکہ دا سر ہو جائے ہیٹا لتا ہو جائے لتا ہو جان لا کرال بہ کے رل رل کے کھان والا ہوشک ہو سکتا وہ دے ہو سکتا ہے عاشق نہیں ہو سکتا جہاں دشمنا ہوشمنا نے اللہ حضرت نے غیرت میرے کملی والے صحابہ سی؟ تو سیکھی سی ہاں قرآن تو سیکھی حضرت حسن بسری فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا میں نے اہل بیت کو دیکھا جب ان کا کپڑا کسی کافر کے کپڑے کے ساتھ لگ جاتا تھا تو وہ کپڑا دھوتے تھے اور حسین کے ذکر منانے والوں مولا حسین کی بات کر رہا برا کہیے شکار فرمایا مشکل کشا سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی میرے کملی والے یار کپڑا لگ جاندہ سی کافر نو تے کی نا بولو تو صحیح ہے حضور فرماتے ہیں مستفا کی حدیث ہے آخدار فرماتے ہیں کہ بہلیو جن نے میرے آقا فرماتے ہیں جی کافر مشرق نال, ہاتھ ملا لو نا تو وزو کرو بولو کی کرو مزہ نہیں آیا ذرا ڈٹ کے آخو نا کی کرو بند چن بند کر دو کدھر کوئی مسلمان ہوں دا چھتی کرو आ, او, مسلمان تینو نارا چوکڑا مارنا سی وہ جگان والے تک جگانے رات تو ستا رہا تینو دن وینے پینے نے بھی تو کر ہوتا ہے کہ آگے آ دیکھو ہوتا ہے تو ستا رہا یہ سپیور بند کرو ٹی وی چلاؤ کوئی باہر گل آئے کوئی باہر گل کوئی مسلمان نا سارا دین کہڑا ہاں باش قرآن سنیا تو دین پھر جائے گی دنیا ہوں توجہ رکھے جڑا مجھے پیا کرنا قربان جاوا میرے اللہ حضرت دعا مستی اللہ سبحان اللہ سڑکے جاوا قربان جدو جناب میرے کملی والے قرآن پڑے گا بول دا اے دا اللہ فرما ہے جڑے نے آپس کے اندر مہربان نے کافرا واسطے سخت نے کافر واسطے نال جرانے لائی کلے مومنا سے اکھا پٹی گیا بند سمجھ لیں اس کا رشتہ کہیں اور ہے یہ حضور کے ساتھ ہوتا تو موروں کے ساتھ نرم ہو کر رہتا گل سمجھ لگی کیونکہ ایک بار گلندرے لاہوری فرما دے نا گرہل کا یار ہو بڑے کی کرے نرم گرہل کا یار بڑے نہ منہ منڈے منہ من تو, مومن مومن تو, تو مو مونن مو مونن نہیں کرنا اللہ نے بندیاں گل سمجھا نہیں میری میں ارتیا کرنا میرے علیہ مامے رضی اللہ کا عنہ سرکار برطانیہ دے دور حکومت ٹکٹ ک بولو تو صحیح نہ الٹی تاکہ لطا کرو بے مان دیا تھے سر کرو تھا اور گل سمجھا جی اور امام اہل سنت فاضل بریلوی نہ تو ان لوگوں کی کچہریوں کے ساتھ اتفاق رکھتے تھے نہ ان کی معاشرت کے ساتھ نہ ان کی وزاقا کے ساتھ امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا بتائیے پینت شرط میں نماز ہو جاتی ہے امام اہل سنت نے فرمایا فتو فتح و رضویہ میں موجود ہے فرمایا انگریزوں کے کپڑوں میں اس وضاقتہ بنانا یہ خود اشد آرام اس میں نماز مکروح تحریمہ واجب الحا تو گناگار ہوگا کیا ہوگا سن کے دا تقاضی سی نا کیونکہ پڑی جو بہت اچھے سن امت سمجھی کڑی کوئی فرق نہیں جی اچھا آخر جنگ کپڑے کا سارا کپڑا ایکو جہاں کپڑے کا کیے کپڑا جمی پا لو ان رکھیے لگوٹ پا لو پا میں کچھا پا لو پاوے سکھل ایسی پاؤ جن تھے سوراخ کپڑے ہی جب نبی پال ہو مگر آج دئیمان کا نظریہ میرے کملی والے دی شریعت متحرا اور آلہ حضرت کے فتوے کے مطابق لباس وہ جائز ہے جو نبی پاک سرکار کی شریعت کے مطابق ہو بولو <تضح> کیا ہے <تضح> شریعت کے مطابق ہو اے فتاور دیگان دیگان دی. تو ذکر ایک بار. ذکر رضا سے بڑا سنتا رہا ہے فکر رضا نہیں سنی میں تینو فکر رضا دے موتی پہ سنانا تیرے محفوظ کر چو اگر ایک گل نہ نکلے تو فتح زبان رضی اللہ تعالی نو سرکار نے اس لباس میں دیکھا نا تو فرمایا کام وقت بندر لگ رہا ہے بندر <سلام> لگ رہے ہیں وہ میں تو مانا آ جائے پینٹ چند پاون والے میں اسلام نے کمیس دا ذکر کی ہے <سلام> قرآن ذکر کمیس کا ہارا حضرت یعقوب علیہ اسلام واسطے جناب یوسف نے کمیس بھیجا کی بھیجا کمیس بھیجا کہ لے جاؤ کمیس اور شلوار جیڑی ہے نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو پہلا پائی اول من لابس لابے ابراہیم خلیل اللہ سب سے پہلے وہ شخص جنہوں نے کیا پہنی وہ کون تھے اور میرے ہک نامدار نے مدینے کے کہ بازار سے خرید فرمائی ہے اور حضور نے اس لباس پسند فرمایا ہے میں یار حیران ہونا کوئی آ جے پینٹ پاؤ والے نا ایک تو یہاں کے شرط دا دمن نہیں ہوں جی بٹے نہیں ہوں بٹے وہ دیکل کھول لو تو پچھو کی لگتا پڑا حال ہوتا ہے ایک تو ایڈی ساری تھی کمیس باہر میں پا کے بیٹھا میں باؤ جی ناراض نہ ہوا جی ایک گل پوچھناس دو گے جی جی جی جی پوچھئے میرا میں نے کہا جناب یہ جو چھوٹا سا اتنا سا چڑیا کے دم جیسا جو آپ کا وہ شرط ہے یہ اندر کیوں گھسا ہوا ہے بتا سکتے ہیں مڈو چا پھر آگے میں کہ جناب اس میں حکمت یہ ہے کہ صرف اس قوم کو کافر ننگا کرنا چاہتا تھا ماں بہن کے سامنے تو اس نے کہا یہ اتنے شرم آیا لباس پہنتے ہیں اپنے کا لباس پہنچتے ہیں تو اس میں تو شرم و حیا کا ہے جی خاص خیال رکھا گیا ہے جب ماں پہن کے سامنے لٹکے کیوں نہ کرو کپڑے بھی پاو ہو جی تو خدا کی جی قسم کر کے آنا جدو کام غلام بن جائے نا نہ خیران کیونکہ غلامی دار سا بڑا گزر گیا ہے سڈے ذہن دل دماغ دی روشنی ختم ہو گئی ہے جس کسے نو چاہو نا یار خڈی کپڑے صحابہ پاؤں سن تھی بھی پاؤ تو, تو مولوی گرمی مارو ایڈیاں موٹیا کپڑے تبدا گرمی دسو پینٹ ایوٹی ہوتی ہے جیسے پوری رضائی ہوں دی ہوں کہ نہیں بیٹھ لو ہوزار کلو لوگ ہادار ہر پاسوں تنگ پا کر پھر جنگ اے برا نہیں پیا لگتا یہ گرمی نہیں پی لگتی تنو لباس مستفا میں گرمی لگتی ہے کئی نو ویخو تو آدھے نا جی کریے کی آ جڑے کھلے کپڑے نے نا اے سان مشین چلا کلا پھر اڑن خطرہ آتا ہے وہ پھر یہو جہ تنگ کپڑے پاؤ جہے آڑ نہ جان میں خیال کے جاوا جی قوم خالی ہو جائے نا وہ پھر ایونے کے بہانے بھڑے بھڑے سوچ دیے میں کیا چلیا اج کل کے بٹن کا دور میرے آکا تلوار سامنے سامنے مار کے حضور دلتے سن وہ کی چادر تک نہیں کمیس مولا حسین بھی ہزار جنگ وی ہزار یدیدیاں جنگ مولا حسین سکار کپڑے نہیں اڑے ارے کے جانا اللہ خلاف سن تعلیم کے بھی خلاف سن امام سنت سرکار نے جناب فتح واریا کھول کے تھا تھان تھانے اپنے تنقید فرمائی فرمایا جیوس بن رہے ہیں آدھے سی بن رہے ہیں نیچر, کی پپ نیچر کے پیر کی پیروار پیروکاری کرنے والے پیر اسلام سے دور تیر کے دشمن بن گئے اور خدا دے بندے میرے کملی والے آئے نام دار دے سد کے جاوا جنا نگاہے کرم فرمائی آ حضرت جیسا غیرت مند بصیرت والا بندہ تاؤ فرمایا یہ <متحدث> ہوئی وجہ سید مہر شاہ گول جیسا بزرگ بھی آلہ حضرت کی زیارت واسطے ٹر گیا آلہ حضرت اسلے درش حدیث دے رہے سن جس حضور سلا حضرت گول وی رحمت اللہ حاضر اللہ پتہ ہے تن پتہ ہے پھر عاشق محبوب دحبت نال محبت بھی رکھد جیویں دشمنوں گیرت رکھد اویں محبت وال محبت بھی رکھد آشک دا ہے دنیا تو بے نیاز اے نا گلی گلی دیاں ٹھوکر کھا کے تھا تھا تو پیخ منگ والا آشک ہو سکتا hey. آل فرما نے پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکریں سبھی کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلیب ارے ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سجا ہے اور جب تو سیا بن جائے نا تری دل نقل مل جائے تو تے حضور سرکار دا دامن لکھ تین دشمنے ادھر ادھر آوازاں دین تو کسی وقت کریں نہ کیونکہ جن کا غیروں کی طرف دھیان جاتا ہے وہ مستفا کریم کے در دولت سے دور ہو جاتے ہیں حضور سرکار کے درے دولت جنہیں کلی پا لئیے سونے جے بھوکے مراں گے تا بھی تیرے جے راجی کھا گے تا بھی تیرے تو سونا پھر خیر پاؤں گا تھوڑا پھر خیر مانا فاضر جانا نہ رکھا گیر سکا انا نکھا گیر سکا انہیں مان للہ ہل میں دنیا سے مسلمان گیا لاہ رحمد میں دنیا سے مسلمان اصل سے خدا کی قسم کی آشک بننا سنے آپ سے زل عظیم کہرے خدا اپنے آپ سے کیتی بیٹھی ہے ہزور کا قانون چٹی بیٹھے کیوں جی ملک نہیں چلتا حضور ان کی تعلیم چھٹی بیٹھے کیوں جی تو کور نکل رہا مسئلہ بیٹے یہ آپ کے بھائی جن کو بات سمجھے گا میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ <تصفح> <تصفح> مسئلہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سنیے سنیے سنیے ہاں ہاں سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ یونیورسٹی کھولی نا جی تو امام حل سلط فاضل بریل بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم جوش میں آ گئی فرمایا ابھی تک ادھوری ہے تو مسلمانوں کو آدھا عیسائی بنا دیا ہے جب پوری ہو جائے گی تو کیا حال ہوگا جب پوچھا گیا حضور لڑکیوں کا سکول میں پڑھانا کیسا ہے فرمایا دیوس ہے آج وہی وقت دیکھ رہے ہو بلکہ سر سید احمد خان نے خود لکھا ہے سکول کی کتابوں میں لکھا ہے سکول کی کتابیں بی اے کی اٹھا کر دیکھیں ایسے اے کی اٹھا کر دیکھیں لکھا ہے سر سید نے کہا تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بہترین قوم بنتے جاتے ہیں تو بھائی شیطانوں سے نیکی کی توقع آپ تو رکھ سکتے ہیں میں نہیں رکھ سک فر کا اشارہ سمجھیے گا آ جگر تم تو یہ کرتے ہو نا سپیکر کی بات کرتے ہو تمہاری بولتی بند کرنا چاہتے ہیں بولتی بولتی تم نے سمجھا آنکھیں بند کر کے ترقی لیں گے تو وہ ترقی دینے کے لیے پہلے اس نے ایمان, جا, ایمان غیرت کا کباڑا کیا اب تمہاری جان لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں کبھی عراق پر کبھی کسی پر کبھی کسی پر آپ تو اب جان اور ایمان کی خیر منائے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جگانے والوں کے گلے پڑنے وال مسلمان کی بات کرنے والے کو دشمن ہو ہم ہیں جو دشمن ہے کی تعلیم کو گلے سے لگا کر تعلیم مستفا کو بالائے تاک رکھ دیا ہے آج دن دیکھ رہے ہو پھر چیختے چلاتے ہو یاد رکھنا جب کوئی بچھو ہوتا ہے تو اس سے دن کی امید ہوتی ہے بچھو کبھی مرہم پٹی نہیں کرتے بات نہیں سمجھ آ رہی اگر تعلیم مستعفی ہوتی تو اگر تو نبی پاک کی صفت صناح کی بات کر رہا ہوتا تو تیرے ساتھ ایک اور آواز پیدا ہو جاتی اس کے ساتھ ایک اور ہو جاتی اس کے ساتھ ایک اور ہو جاتی, جاتی. حتیہ کہ پوری دنیا پر مستفا کا پیغام پھیل جاتا اور آج تعلیم جن کی ہے ان کی بات تو گھر گھر میں پہنچائی جا رہی ہے ذرائ بلاگ کا کام کر رہے ہیں گھر گھر دے اندر مسلمانہ دیاں دیا تیاں پیڑا غیرت ایمان دے جنادے کدے جا رہے ہیں خدا کی قسم کر کے آنا فقیر رات جلال پور پٹیاں تقریر کیتی میں آخبخت مسلیا تیرا گھر بازار بدتر ہو گیا پہلا بچیاں نو آخی سی بازار سے بچاؤ تو وہ بازار میں کچھ ماحول وہ کچھ ماحول نہیں ملتا جو کچھ ان کو گھر میں مل رہا ہے ہر وقت کنجر کھانا چاٹے کڈے سینے بلو پرنٹ پہ چلتے نہیں راتی ماں کیا مسلے سندھے ابو جال نالے بھی پہلے بن گئے ابو جال نالے پہلے بن گئے آج امام میں اہل سنت فادل بریل بھی ہوں گے نا تو خدا بھی کہ میں اہل سنت دیہات تلوار بریلویاں دا گاہکا لاندے پھر آخر ٹڈڑ بریلویا میرا پیغام ایک بھی یاد نہیں رکھے میں قسم خدا دی پر میں افسوس کیا کروں جو قوم رسول اللہ سے ملاسکت کرے آلہ حضرت بریلوی اس کی نظر میں کیا ہے جو سید آ کا دروازہ چھوڑ چکے ہیں یہودی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں ہر وقت ان کو کہاں حضرت سے تالیت کہاں غوث کرو سے مینو آشتی ہوں تو غوث پاک بھی نہیں آم پہ وردے میں غوث نہیں آتا مولا میں مصروف نے میں کی بم مارنے تو مصروف نے روس پاک بمبڑ دیں بیٹھے نہیں بے مانگ یہ مینو یارویں دے گا راضی کیتی کھڑے نے تو پتر او دکی تھی پتر اپنا ادھر سکرد کی دشمنا جی دے مولوی لیڈر نے ویخو کی ہے پتلا جلا رہے پتلا جلا رہے گا پڑے پر پوچھو کتے بے تھی کتنے مولی جی امریکہ میں آلہ تعلیم حاصل کر رہی ہے تو پھر امریکہ کیا ہے جی مرد آباد میں کہ بئی مان جمریقہ مردا بادر تے مرد آباد اے ہوئی مناق خدا کی قسم تھان <تص> تھان سے ہو گئی ہے جی امت مسلمان تباہ کر دی میں کہنا واقعی اس زمانے کٹے رہی جنہ کے قائدین کا یہ حال ہے بوش چکد بم سے تے مسلمان ہزارہ سفا ملچسپی تو مٹا دنائے. تو قائد اٹھ دے قائد اٹھتے تی سر اپنی سو روپیہ جا پینٹ شرٹ بھی اپنی تیلی بھی اپنی لٹر بھی اپنا سر بھی اپنا سار کے آکڑے بیٹھنے لوش نو آنا گل کر مریا پی وج کے جانا میں کیا تصا دسیا بوشا ایسا بے جان نہ لڑن جو بھی ہے جان والے سی نہیں لڑ سکتے نہیں لڑ سکتے تو ڈرامے تو نہ کرو حضور دی مت نہ آرام نال بہ رہو میں تم یہ نہیں آخانگا اٹھ کسی سے گڑ پی جا میں یہ آخانگا اس وقت کسی دشمن کے جا کر گلے پڑنے کی ضرورت نہیں تم گھر میں بیٹھ کر دین مستفا کو قابو کرو دشمن تمہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں آ جائے گا اب ایک جان کیا لاکھوں جانے حسین کی طرح قربان کر دے مگر دین کا دامن نہ چھوڑ یا حضرت کا پیغام ہے اللہ فرماؤ بل نے تیرے نام پہ جاؤ فدا نہ برسے کے جاؤ دو جہاں جہان دو جہاں بھی نہیں جی بھرا کرو کیا